بعض حضرات یا افراد استحارے کا جواب دے دیتے ہیں کیا اس طرح استخارہ صحیح ہوتا ہے یہ بھائی جو دیتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں سمجھے صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا پہلے میں نے کہہ دیا کہ جو مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں منع کر دوں گا بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن پاک اور تصویر سے وغیرہ سے استخارہ لمبی آپ نے بحث اصل میں استخارے کی ایک نماز ہے جو بہار شریعت میں اس کا پورا طریقہ ہے یا بعض اعمال مشاہق نے لکھے کہ یہ تصویر اتنے مرتبے پڑھی جائے نماز میں یہ صورت پڑھی جائے اس طرح حضور غوث اعظم کو سالے ثواب یا فلاں بزرگ کے سال ثواب کیا جائے یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو سراہنے رکھ کر کے سو جائیں اب سونے کے بعد خواب جب نظر آئے اگر خواب میں کوئی وحشت اور دہشت یا آگ سرخ چیزیں نظر آئیں تو مشاع کا معمول یہ ہے کہ وہ منفی ہے وہ یعنی آپ کے خلاف اور اگر جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا تو وہی کام آپ کر رہے ہو یا بعدوں بہرہ کہیں آپ باغ میں ہوں کہیں پھول نظر آ جائیں ہری چیز کوئی نظر آئے باغ میں آپ ٹہل رہے ہوں وغیرہ جو یہ مثبت کہلایا جائے گا اس کا پورا طریقہ اگر آپ جاننا چاہیں بہار شریعت میں کی پوری نماز اور کئی احادیث مقدسہ بھی سنت طریقہ ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے کیا استخارے میں یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی پر جادو ہے یا کسی پر ہے بعض استخارے ایسے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے گا جیسا میں نے ارض کیا کہ وہ اگر استخارہ کرے یہ اصل میں ہماری یہاں جو سب سے بڑی پریشانی ہے نا وہ کیا ہے خود مت کرو سارے کام کسی مولوی کے حوالے کر دو جیسے نماز پڑھنی نہیں سیکھنی مولانا کو رکھ لیا بھائی تم جانو مولانا بت جو نمازیں بہالی تم ہی پڑھاؤ ہمیں تو پڑھانی نہیں آتی سارا بوجھ جو ہے وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں استخارے میں بھی یہی طریقہ ہے عبد کی دکان پہ دادا کی فاتح مولانا آپ کرو سارے استفارے مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں یہ نماز پڑھنے کا یا یہ وظیفہ پڑھنے کا اب آپ جانو آپ کا کام جانو اب ظاہر ہے جب چار چار پانچ پانچ سو استخارے ہوں گے تو مولوی پھر وہی کرے گا جیسا آپ نے پوچھا پھر ہے نا کھٹ پٹ کرے گا اور آپ کو جواب دے دے گا لوگ ہاں نہ جاؤ چھٹی تمہاری ٹھیک ہے جیسا آپ نے سوچا ویسا ہی آپ کو جواب مل گیا اس کا ایک طریقہ ہے اس کی نماز ہے یا پھر اس کے کئی مختلف طریقے بعض استخارے اس میں آداد و شمار کے ہیں بعض جو ہیں اس میں ابجد حوث ہوتی کلمن یہ پورا علم ہے ابجد کا اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے اس کے مختلف طریقے سمجھ گئے بھائی تو اب ہمارے یہاں سب کام مولوی کے سپرد تم کر دو ہمیں بتا ہاں, ہاں یا نہ ہمیں بتا دو ہم اپنے جان ہماری چھوڑ گئی یہ کام جو ہے اسی سے سارا کام خراب ہوا